ان کو پتا نہیں کسی نے بتا دیا اور لینے کے لیے آ تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بےچارے ایئرپورٹ والے عملے والے لوگ سواریاں سب پریشان ہیں اب میں حیران خدا جن ان کو کیا ہو گیا کیوں پریشان ہیں ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا خیر تو ہے میں تو خود گسا ہوں میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے رنگ اڑ گئے کیا ہو گیا میں کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے پچو والا جی اتنا لے کے کھڑے ہیں بتائیے کیا بلاؤ میں نے کہا چھوڑو یار ہو تو میری برادری کے لوگ ہوں گے بیچارے ملنے آئے ہوں گے بلوچ ہوں گے ڈرو نہیں خیر میں کچھ نہیں ہوگا اب جہاں چھ فٹ کا قد ہو اتنی اونچے ہوں اور ہاتھ میں کل شنگو پکڑی بندے کا دعا چڑھا تھا ادھر ٹوٹ جاتا ہے وہ باہر جناب اب آگے میں ان کو ملا پھر ان کو اٹھیں بٹھایا ایک جگہ جا کے بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے چائے کیا خدمت کریں انہوں نے کہا چائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا جس شہر میں رہتے ہو دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہے ہم مسلمان لوگ ہیں ہم لسی پیتے ہیں لسی منگائی تھی لسی لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا جیسے تھا میں نے بھگتا اور آئندہ احتیاط کی کہ انہیں خبر نہ ہو کہ میں کب آ رہا ہوں اٹھ گئے تو یہ عام عادات ہیں نا جی اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے ماشاء اللہ دور سے دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ حضرت خدر کو مل کے آ رہے ہیں وہ لما اور الف ایک نہیں پڑے یہ ہماری قوم ہے برادری ہے اللہ ہدایت ہے اچھا بہت سارے لوگ الجھ بھی گئے بہت سارے بن بھی گئے اللہ کا شکر مسجدیں بھی بن گئی نوازیں بھی ہو گئیں مدرسے بھی بن گئے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے کر دے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اس عمر کو ناراضگی کی تھی کہ میں بیٹی والا ہو کہ عثمان کے پاس چل کے گیا اور عثمان خاموش رہا حضور مسکرائے حضور نے فرمایا کہ عمر ناراض نہ ہو تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور میری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو تم سے بہتر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بی پی رکیا فرماتی ہے کہ میں سن رہی تھی اور مجھے حضرت عثمان کا بارے پاس زیادہ آنا جانا بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا تو آخر حضور نے سزم وجب عثمان حضرت عثمان سے نکاح کر دیا اسی لیے حضرت عثمان کو لقب ملا نور کہ جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں جمعی یہ کسی کو ایجاد نہیں ملا صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو بی, بی روکیہ رضی اللہ تعالی عہا جو ہیں حضرت عثمان کی ابھی بھی ام پر جو ہے حضرت عثمان کی بیوی بی بنی تو اب زند بیبی رقیہ اور بیبی ام کلسوم اور خدا کی شان ہے کہ دونوں بھی وفات ہو گئے جوانی میں تو اب حضور کی بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ دہرا سیدہ فاطمہ دہرا یاد رکھیں زہرا لکب ہے فاطمہ نام اور بیوی بی زہرا کی کنیت جو ہے وہ ہے ام میں ابھی یہ عجیب کنیت ہے جو کسی کو نہیں دی. سیدہ فاطمہ زہرا فاطمہ نام ہے زہرا لقب ہے اور کنیت ہے ام و اپنے باپ کی اماں کیوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی بہت ہو گئی حضور کے پاس گھر میں کوئی نہیں تو جہاں بی, بی فاطمہ نے بیٹی بن کے خدمت کی وہاں اسی طرح گویا کہ ماں کا بھی کردار ادا کر کے سارے گھر کو سنبھالے اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ امو ابھی بی بی فاطمہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ تو اپنے ابا کی بھی اما ہیں جی تو اب جناب بی بی فاطمہ اللہ تعالی تعالیٰ حجب اور خدا کی شان دیکھو بی بی پیدا کب ہوئی ہے جس سال حجر اسود کا جھگڑا حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جب قریش میں جھگڑا ہوا تو اس پر آپ کی وہ یعنی آپ اندازہ کریں جناب کہ حجر اسود میں جب جھگڑا ہوا ہے تو قبیلے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے میں نے آپ کو سنا ہے نا کبائل کی جہلیت اپنے گھر کی جہلیت بتائی ہے نا آپ کو میں تو قریش کا بھی تو یہی حال تھا نا سردار تھے یہ مارشل قومیں تھیں نا یہ مارشل قومیں جتنے ہوتی ہیں نا جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں راجپوت ہے اچھا راجستھان کے علاقے میں آپ جتنے جائیں گے ایسے ایسے آپ کو اکڑ قومیں ملیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے آج بھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے انڈیا میں بھی آپ جائیں کہ بڑے بڑے اہم لوگ بھی یعنی پیٹرول پمپ ہیں یا بڑے بڑی جگہ ہیں وہاں پہرا دینے والے سب راجستھان کے لوگ ہوں گے چونکہ لکڑی مارتا وہ جانتے ہیں اور کوئی لکڑی کو چلا نہیں سکتا ہے وہ لکڑی کے بادشاہ فن ہے ان کا کڑیل جوان پنجاب کے لوگ دیکھیں آپ کڑیل جوان اوپر جائیں تو پھر وہ تو دھان پان ہوتے ہیں نا ہمارے لکھنوی خطرہ ہو تو کو وہ تو بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں نا کہ فرش مخمل پہ چلنے سے میرے پاؤں چھلے جاتے دوسرے نے کہا کیلا کہ کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے وہ وہ, قوم ہیں وہ بھی ہمارے ہیں ہم لکھنؤ جاتے ہیں نظمت العلماء جہاں ہمارا اتنا بڑا دین کا ادارہ ہو جہاں حضرت علی میاں جیسی شخصیت ہو رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے تو باہر حام ہندوستان تو ایک تاریخ ہے نا ایک مقام ہے اس میں تو آپ کو جس انداز میں نظر ڈالیں آپ کو ایک اس کی تاریخ ہے حیثیت نظر آتی ہے سرنگا پٹم جائیں بنگلور جائیں آپ دلی جائیں راجستھان جائیں یعنی وہاں تو آپ حیران ہوں گے کہ کھانے جو ہیں نا جی وہ ایسے الگ ہوتے ہیں ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے کاسری صاحب ان کو ہم نے حیدرآبادی کھانا کھلایا کہہ لگا مگی صاحب کھانا کھاتے ہوئے آنسو کئی دفعہ نکلے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ہچکی کئی دفعہ لگی ہے یہ پہلا کھانا ہے کہ سر سے دھواں نکل رہا ہے نے کہا یہ جو کھانا آج آپ نے ہمیں کھلایا ہے نا جی ماشاء یہ حیدرآباد کا کھانا تو نے کہا یہ تو کوئی ایسا خاص کھانا ہے کوئی ایسے مثالیں ہیں کہ مذہب بھی اتنا آ رہا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا نیچے آنسو بہ رہے ہیں اور سر سے دھواں نکلتا لیکن پھر بھی میں کھا رہا ہوں تو یہ کہ وہاں کی تو الگ الگ ہوتی ہے تو بہرحال ان لوگوں نے بتایا آپ نے کیا کیا قبائل مکہ نے کہ اتنا بڑا پیالہ خون کا بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ عد کرو کہ اگر ہم مر جائیں گے پھول کی ندیاں بہ جائیں گی لیکن حضر اسد ہم رکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنا دیا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں زیادہ تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا تو حضور پاک تشریف لے ہے آپ نے چادر مبارک بچھا دی اور چادر بچھا کے آپ نے حضرت اسد مبارک کو اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا اور پھر کہ تمام سردار چادر کو پکڑ لو او سب خوش ہو گیا کبھی ہماری تو کی عزت رہ گئی ہم سب نے اٹھا لے جب کعبے کے قریب ہے حضر کا تم ٹھہر دیا وہ کابے میں لگا دیتا ہوں. تو یہ وہی سال ہے بی بی فاطمہ کی پیدائش کا ایسی حضور بہت خوش کہ بی بی فاطمہ کی پیدائش کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا کہ قبائل خون سے بچی ہے ورنہ ایک دوسرے کو قتل کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بلاد علی مبارک سے بڑے خوش پھر سیدہ فاتحمدہرالی اللہ تعالیٰ کا اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ حیران ہوں گے یہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو ما اب الاما دخل المسد آپ مسجد میں آتے دو رکعات نماز پڑھتے اس کے بعد سما پی بیٹھے فاطمہ پھر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے اس کے بعد اپنے گھر میں اور اسی طرح بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے جس کے استقبال کے لیے مسجد اقسام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کھڑا ہو وہ جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کتنی عزت و عظمت ہے اس عورت سے. کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اور حضور تشیف لاتے تو بی صاحبہ بی کھڑی ہو جاتے اور بی بی عائشہ کے لاتے ہیں کہتی ہے کہ ولّہ خدا کی قسم ہے میں نے بیوی فاطمہ سے زیادہ حضور کی مناسبت کسی میں نہیں دیکھی کہ اس کے بولنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں چلنے میں تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ اب فاطمہ فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ کرشنے کے لیے حضرت ابو بکر نے پیغام دیا حضرت عمر نے پیغام دیا لیکن حضور پاک نے قبول نہیں کرنا اس کے بعد دو روایات ہیں ایک روایات میں ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت علی نے پیغام دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود حضرت علی کو بلا لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے رشتہ قبول کیا بی فاطمہ کا اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بڑا افسوس یہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں مال نہیں خرچ کرنے کا شادی کرنے کا فی الحال میرے پاس روپین نے فرمایا تمہارے پاس ایک زیرہ تھی جو میں نے تمہیں دی تھی انہوں نے کہا وہ ذرہ تو ہے فرمایا ٹھیک ہے اسی کو بیچ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس شادی پہ خرچ کرنے کے لیے اس زیرہ کو بیچا اور وہ چار سو ستر درہم میں بکی چار سو ستر درہم میں اور خریدی کیسے حضرت عثمان نے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے حضرت علی کی شادی میں مدد کرنا چاہتے تھے مالی اور حضرت علی گوارا نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اس بہانے سے وہ وزرا خرید لی اور پیسے دے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فات الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مشہور ہو گیا نا ہمارے علاقوں میں ہے کہ بی بی فاطمہ کا مہر اور بی بی فاطمہ کا مہر اور پچیس روپئے لکھ دو یہ سب جھوٹ ہے ساڑھے چار سو مسکال جو ہے چاندی درہم در ہم جو وہ مہر ہے حضرت بی بی فاطمہ یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے پچیس روپئے لکھو جی بی بی فاطمہ کا مہر ہے باقی سارے کام کرتے ہیں یہ میڈونا والے اور مہر لکھنے کے وقت لکھتے ہیں بی بی فاطمہ جی وہ بھی وہی لکھا کرو کبھی دیانہ کی لکھو کبھی مڈونا کی لکھو کبھی ہم کی لکھو جن کی آپ کو تعلق ہے تو اگر بی بی فاطمہ کی ماہر لکھنی ہے تو پھر بی بی فاطمہ والا حیا بی بی فاطمہ والی عفت بی بی فاطمہ والی عصمت بی بی فاطمہ والی شان اس والا مرتبہ وہ بھی پیدا کریں اور جب شادی ہو گئی یہ سب سے پہلا خوش نصیب جوڑا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایسی جوڑی کہاں ہوئی تم کہ شادی والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے پتہ رسول اللہ حضور وضو فرما وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچا وہ پانی دونوں پہ ڈالا حضور سلم اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ مبارک اللہ مبارک بین علیہ و بارک اللہ کما و جما بین کما اوکما کالن نبی علیہ وسلم حضور نے دعا فرمائی دونوں کے لیے اور یہ سب سے بڑا نصیب تھا حضرت علی اور حضرت فاطمت الظہر رضی اللہ صلی علیہ کا اور اس کے بعد دیکھیں گے جناب یہ ساری زندگی جو ہے بی بی فاطمت الظہرا یعنی بنت نبی المصطفیٰ لیکن حضرت علی کے گھر میں صفائی کا کام بی بی خود کرتی ہیں پانی خود بھر کے لاتی ہیں چکی پیس کے آٹا خود بناتی ہیں حتیٰ کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ یا فاطمہ سے بھی آبادی اپنے ابا کے پاس جائیں آج کل تو ان کے پاس بہت خادم خاتمے والے غنیمت میں تو آپ کو بھی کوئی ایک کنیز دے دیں تو بی, بی فاطمہ کہتی ہیں میں حاضر ہوئی لیکن مجھے حیا آئی کہ ابا سے کیا ماں پھر میں دوبارہ آئی تو حضور پاک نہیں تھے تو میں بی بی عائشہ کو پیغام دے کے کہ میرے ہاتھوں میں یہ حال ہے اور میرے سینے پہ مشکیزہ پانی کا ڈال ڈال کے داغ پڑ گئے اور آپ کے پاس قنیز آتی ہیں عابد آتے ہیں غلام آتے ہیں تو ایک آدھی اب بچی ہمیں بھی دے دیں گے خدمت کے لیے تو ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی یا غلام بھی دے دیں گے آسانی ہو جائے گی باہر کا کام تو کرے گا تو بی بیوی فاطمہ فاطمت فرماتی ہے کہ میں اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے فدخل رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے حضور, حضور آئے ہم اٹھنے لگے اللہ اسی طرح بیننا ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ تم نے غلام مانگا تھا اللہۃ اللہ کی بے خیرن میں اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں تو میں نے کہا حضور بالکل خیر تو مانتے ہیں پر میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ للہ تیس بار اللہ اکبر چوتیس بار یہ پڑھا کرو اسی لیے آج تک چودہ سو سال گزر گئے ان تصویرات کا نام تصویہات فاطمی یہ بیوی بی فاطمہ کی طرف نسبت ہے رضی اللہ تعالیٰ تو یہی سیدہ دفافات مدہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی آشا بی فرماتی ہے کہ بی, بی فاطمہ آئی حضور نے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھانے کے بعد حضور نے اشارے سے بلایا تو بی, بی فاطمہ بالکل حضور کے جھک گئیں قریب ہو گئیں بات سننے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی کہ بی بی رو روپی اور پکا بڑا شدید رونا آیا بی, بی صاحب کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اشارہ فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو اشارہ فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر بی, بی نے قریب ہو کے بات سنی جب قریب ہو کے بی بی صاحبہ نے بات سنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی, بی صاحبہ ہنسنے لگ گئی بی بی فاطمہ تو, تو سید اسے فرماتی ہے کہ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا بی بی فاطمہ جیسی بی, بی کے اس وقت جب کہ سرکار دو جہاں کی وفات کا وقت ہے اور بی, بی ہنس رہی ہے لیکن میں نے ضرورت نہ کی میں نے کہا آرام سے اب حضور کی وفات مبارک ہو گئی اور اس وفات میں جو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غم کا اظہار کیا ہے اور اپنے محبت میں جو حضور کی شان میں مراسی فرمائے ہیں آدمی پڑھ کے حیران سے. سرکار دو جہاں کی وفات مبارک ہو گئی تو بی عائشہ بی صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا فاطمہ یہ کیا بات ہے کہ میرے دماغ میں تو تو کوئی عالمان اور تو کوئی آلا شان والی بھی تم تو سہی تو تم نسا ہو اس کو اللہ اتنا بڑی عزت دیں کہ یہ کون سا مقام تھا چلو رونے کی بات تو سمجھ آ گئی شہر کی جدائی میں آپ رو پڑی لیکن ہنسنے کی کیا بات تو ان نے کہا کہ یا عائشہ یاز المنین اصل بات یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ حضور کے قریب ہوئی تو حضور نے مجھے بتایا کہ اب میں نے اللہ کا لکھا اختیار کر لیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے اب وفات کا وقت آگیا ہے تو صاحب بات ہے کہ میں اپنے رونے پہ قابو نہ پا سکی خبر کہیں تھی لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دوبارہ اشارہ کیا دوبارہ اشارہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے قریب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیوں کم کرتی ہو اسرا کن نبی علی کہ تم تو انشاءاللہ اللہ ان لوگوں میں ہو کہ سب سے جلدی مجھے ملو گی تو کہتی میں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ کہ ہمارے فراق کی مدت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے تو خدا کی شان ہے کہ وفات فاتح سیدہ سید الناب و حکمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ جو ہے وہ چھ مہینے اور وہ بھی صاحب فراش ہیں. یعنی حضور کی جدائی کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ بھی صاحب فراش ہو گئی اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بی بی فاطمہ ہی کے وطن سے وہ اولاد دی ہے جو قیامت تک سلسلہ نصرب محمدی کی ذمہ دار ہے سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور آپ کی دو بیٹی ہیں یاد رکھیں ایک بی بی کا نام تھا زینب اور ایک بی بی کا نام تھا امت سبک جیسے آپ کے دو بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین اسی طرح آپ کی دو بیٹیاں ہیں بی, بی زینب اور دوسرے کا نام ان میں اور سارا نصب جو ہے قیامت تک جو چلے گا یا سید حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا علوی ہوگا یا فاطمی ہوگا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کو جو باقی رکھا ہے قیامت تک وہ سارا شرف جو ہے وہ بھی سیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. اور اسی طرح یہ سیدہ فاطمت الظہرا کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ ع سلم پر جب آیت تتہیر نادن ہوئی ان نواید اللہ علیہ بھائی تہیر و کم تتہ تو حضور پاک نے ان بی بی فاطمہ کو حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین ان سب کو لے کے اپنی چادر مبارک میں اور کہا کہ اللہ الا اللہ یہ میرے اہل بی تھے ان کی بھی رحمت فرما اور ان کی بھی شان بلند فرما تو اسی لیے بعض البا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آیت تتہیر صرف ان میں بند ہے اس پر الحمد للہ راشدین میں مفصل اللہ کی رحمت سے بحث ہو چکی ہے لیکن بہرحال یہ شرح بھی, بھی فاطمہ خاطمۃ الحالی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کتابیں آئیں اور اس آیت کی آیت تتحیر کی حقدار بنی ہمارا تو ایمان ہے کہ ازواج نبی بھی اہل بیت اولاد نبی بھی اہل بیت اور اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی پاک ازواج بھی پاک اولاد بھی پاک بناس بھی پاک اللہ کا خود نبی بھی پاک اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان اپ کو عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ نے مقام یہ سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی ال आखरी خلق ہی سیدنا محمد و الہی و صحبه اجمعین باللہ و کفا والسلام علی خاتم الانبیاء دصطف عادیٰ مرادانی اسلام واجب الحترام بزرگ ہو دوست ہو بھائی ہو عزیز نوجوان عزیز الحمد الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفہ میں اسلام میں عورت کا مقام کے موضوع پر سلسلہ درس و خدا بندی جاری ہے اسی ضمن میں ہم نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان علیہ اجمعین کا ذکر کیا اور اسی ضمن میں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ان ذکر سے مقصود یہ ہے بات کو سمجھیں ایک تو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں حدیث میں تاریخ میں اور ان کے کارنامے اور ان کے مقامات عالیہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اگر اسلام عورت کو اہمیت ہی نہ دیتا تو پھر ذکر کی ضرورت کیا جیسے دیگر مذاہب میں عورت کو منبع شر سمجھا جاتا ہے یعنی برائی کا اصل جو ہے وہ عورت اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا بی, بی ہوا وہ کہتے ہیں ایوا کہ یہ جو ہے نوز بلّہ سب سے خطرناک سب سے بڑا شرور کا بمبا اور مرکز جو ہے وہ عورت ہے لیکن اس کے مقابلے پہ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں نیما سب سے بہترین دنیا کی اگر متا ہے تو عورت تو اسی ضمن میں بناتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا اور سیدہ ان میں کلسوم روی اللہ تعالی انہا یہ بی, بی رقیہ کی بہن ہیں اور بی, بی رقیہ کے بعد پیدا تو سیدہ ان میں کلسوم روی اللہ تعالیٰ انہا کبھی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں جو ہیں بی بی رقیہ اور بی بی میں کلسوم ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ہوا تھا ابھی لہب کے بیٹے قطبہ اطبہ لیکن انہوں نے بغز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر طلاق دے دی اور پھر بیوں بی نے بہت ہی مشکل ترین وقت جو ہے گزارا ہے مکہ میں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو بی فاطمہ تزظاہ رہا اور بی گم کو رسوم جو ہیں یہ مکے میں رہ گئی تو اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ والدہ وفاط فرما گئی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم نے ہجرت فرما لی آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آدا اسلام میں آدا بیو میں کفار قریش کی موجودگی میں ان بچیوں کا مکے میں رہنا اور زندگی گزارنا کتنا صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا لیکن صبر سے قائم آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدب بن حارثہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دونوں بی بیویوں کو مکہ سے ودینہ منورہ لے گئے اور پھر بی بی ام کلسوم کا بھی جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی بی فوت ہوئی بیوی بی رقیہ تو حضور نے ام کلسوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان سے کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زندورین کہ جس کے گھر میں حضور کی امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئیں اور بی, بی ام کلسوم رضی اللہ تعالی علیہ نے انتہائی صبر سے انتہائی شکر سے زندگی بسر فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضور کو اسلام کو دین کو غلبہ دیا عزت دی حتیہ کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے تیاری کی تو بی, بی ام کلسوم کا بھی ارادہ تھا کہ میں اس سفر میں سرکار دو جہاں کے ساتھ سفر کروں تاکہ ان کی نیت میں ایک یہ تھا کہ ایک عمرہ نصیب ہوگا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اور دوسری بات بیوی بی صاحبہ کے دل میں یہ بھی تو تھی کہ اب ہمیں آسانی سے اللہ موقع دیں گے تاکہ میں اپنی والدہ سیدہ فریعت القبر رضی اللہ تعالیٰ علا کی قبر پہ بھی جا سکوں لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ بیوی بی امریکسوم بیمار ہو گئیں اور وہ سفر نہ کر سکیں اور ان کی بھی وفات ہوئی اور جنت البکی میں نہ تو اب ازواج رسول اور وناط رسول کے بعد ہم کچھ صحابیات کا ذکر کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ ہند تاکہ میری بیٹیوں کے لیے اسلام میں عورت کا مقام اور اسلامی عورت کا کردار اور اس کی سیرت اور اس کے اعمال اور اس کے اقوال اور اس کے افعال جو ہیں وہ نمونہ بن سکے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور پھر ان کی زندگیوں پر غور کریں اسی ضمن میں بی بی اسما رضی اللہ تعالی انہا یہ بی, بی اسما جو ہیں یہ سیدا ابی بکر رضی اللہ تعالی انہوں کی بیٹی ہیں سیدہ عائشہ صبی کا رضی اللہ تعالی انہا کی بہن ہیں اور بی بی اسما کی اور بیبی عائشہ بی کی والدہ میں فرق بی بی اسما کی جو والدہ ہیں ان کا نام کتلا بی بی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اوائل مسلمات میں ہیں کہ ابھی حضور کے ساتھ ستارہ لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ بی بی, بی اسلام میں اور سیدہ اسمار رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سعید ابن زید سے ہوئی اور حضرت سعید ابن زید جو ہیں یہ بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے حضرت خباب ابن الرد کے ذریعے اسلام قبول فرمائے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سعید بن زید سے ملتے محاسن اسلام ان کو سمجھاتے اور جو قرآن مبارک کی آیات اتر چکی ہوتی اور ان کو یاد ہوتی وہ بھی ان کو سناتے تو حضرت سعید اسلام لائے اور اس کے بعد پھر بی بھی اسما جو ہیں وہ بھی اسلام لائے اللہ تعالیٰ انہا اربان ہاں آن سفر اللہ نے واقع بھی ان کے اس لیے اس کو ذرا کیسٹ ٹو میں بھی ٹھیک کر لیجئے گا کیونکہ اتفاق سے اصل بات یہ ہے کہ میں آٹھ دن سے بیمار ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے درس ہو رہا ہے تو ذہن سے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں لازمی بات تو آپ سمجھیں کہ بی بی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کو ذرا درست کر لیجئے گا اپنے کیسٹ میں تاکہ پھر غلطی نہ رہے آگے نہ چلی جائے اللہ ع مسلح اس میں بھی آپ دروشی پڑھ لیں دروشی پڑھ, پڑھ لیں دعا کر لیں فارغ کیوں بیٹھے اللہ دوبارک و تعالیٰ ہمیں سیت و عافیت سے نوازے اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے بی, بی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور اول اسلام میں ہیں اور انہوں نے اپنی تربیت جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ خلیفہ ہے اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حاصل کی اور بی, بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جریہ ہیں بہادر ہیں مسلمہ ہیں مومنہ ہیں صابرہ ہیں کہ جن پر بڑے امتحان گزرے ہیں اور یہی بی, بی اسما ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ نژ ان کو لقب تھا زیادہ تر نتاب ہے نتاق کا معنی ہوتا ہے اظار بند جو آپ شلوار میں ڈالتے ہیں پاجامے میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں نتاب تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت بھروا رہے تھے تو آپ کا سامان جب تیار کیا جا رہا تھا تو اس سامان کو باندھنے کے لیے رسی نہ ملی تو بی بی صاحبہ نے اظہار بند کو دو حصوں میں تقسیم تھا اور سامان کو باندھ دیا کہ وہ بھی تو ایک رسی ہوتی ہے لیکن ان کی اس قربانی کا اتنا بڑا سمر ملا کہ ان کا لقب ہوگی عزاد متعلق وہ بھی اللہ تعالیٰ انہاوا اور یہی وہ بیسما بی ہے کہ این بچ بنا ہے حضور پاک ہجر فرما گئے حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تشریف لے گئے جب ابھی لعنت اللہ علیہ ناتام ہوئے اور حضور کو اللہ نے اپنی حفاظت سے غالصور میں پہنچا دیا اور سرکاریں تو عالم کے بستر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو ابو جہل غصے میں کھولتا ہوا سیدھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ابو جہل ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر دوسرا مقام صرف ابو بکر کا گھر ہی ہوتا جب حضرت ابو بکر علی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر بھی بھی اسماں نکلی تو ابی جہل نے بڑے دہشتناک طریقے سے پوچھا کہ اینا ابو وہ اینا وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار تو عالم اور تمہارے ابا کہاں ہیں تو بڑے سماج سے اور صبر سے بی بی نے کہا گلا دیا میں نہیں یاد تو ابو جہل بدمخت نے غصے میں آ کر بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھپڑ ڈالا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بچی ہے اور ابو جہل جیسا کڑیل جوان ہے تو باقاعدہ یہ کتابوں میں موجود ہے کہ لتمہ لت متن کے جب اس نے تھپڑ مارا دائیں طرف تھپڑ مارا تو دائیں طرف کی بالی جو تھی کان سے نکل کے دور جا پہ اتنی بڑا تھپڑ برداشت کرنے کے بعد بھی بی, بی کی زبان سے یہی نکلا کھلا سی میں یہ راز نبوت ابو جہل جب ناکام ہو گیا زلیل ہو گیا خوار ہو گیا کہ ایک بچی ہے اور وہ اپنی بات پہ اتنا قائم ہے تو ناکام ہو کے لوٹا اب بھی بھی اسما ایک دوسرے امتحان میں آ حضرت ابھی بکر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے ابھی کوہافا ابھی کوہافا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بعد میں اسلام لے آئے تو ان کی بینائی جو تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے آ پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی چلے گئے حضور کے ساتھ وہ تھا مال ان یمی سارا مال بھی لے گئے اور یہ حقیقت بکر نے جب ہجرت کی ہے تو جو کچھ تھا سب لے گیا اس کے لیے تو نکھا عجیب بات ہے کہ ایک تو وہ خود چلا گیا اور تمہارے لیے مال بھی سارا لے گیا تو بی بی بیسما نے کیا کیا فرماتی ہے کہ فورن ایک چھوٹی سی سندوک کی تھی میں نے اس میں جلدی جلدی پتھر ڈال دیے اوپر اس کے کپڑا رکھ دیا اس کو بند کر کے اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کے دادے کو پکڑ کے لے آئی اور ہاتھ لگوائے دادا ابا جان بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں دیکھو سندوک بھرا ہوا ہے مال کا اچھا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ترک القما خیرن تمہارے لیے بہت ہے اب کوئی فکر نہیں اسی سے مانگنے کا محتاج تو تم نہیں ہوگے نا الحمد گھر میں پیسہ تو ہے نا تو اس امتحان سے بھی بی بی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ گزری لیکن ثابت قدم اچھا بے آئی ہی اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ بی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مدین منورہ میں تشریف لائیں تو آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت زبیر سے اور سب سے پہلے اول و نولود اسلام بعد الحجرت عبداللہ یعنی یہ شان جو ہے صرف سیدنا سیدہ اسما کو ملی ہے رضی اللہ تعالی انہا کہ حضور کے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بی بی اسما کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ جو عبداللہ اللہ زبیر کے نام سے محروف ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ اول مولود ہیں حضرت عبداللہ سب سے پہلے مولود ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف بھی فرمائی اور اسی طرح خدا کی شان یہ ہے کہ بیوی بی اسما ایک اور امتحان سے بلد. کہ انہی کی والدہ جو ہیں وہ قطلا ہیں تو ان کی والدہ جو تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی وہ مشرقہ تھی وہ مدین منورہ میں جب آئیں تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں کیونکہ انسان کافر ہے یا مسلمان ہے اگر بیٹی تو بیٹی ہے رشتے تو غائب رہتے لیکن بی بی اسمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ولّہ ان نے کہا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتی حتّہ افتی ہتہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں حضور پاک سے نہ پوچھ کیونکہ آپ مشرقہ ہیں آپ کافرہ ہیں اور میں مسلمان تو حضرت بی, بی اسما نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قدمت امی یا رسول اللہ فا انہا مشرقہ کہ حضور میری اماں آئی ہیں لیکن مشرقہ ہیں اب میں سلی ام میں کہ اپنی اماں کے ساتھ بہتر بنتا اب اسی سے آپ ایک اندازہ لگا لیں اسلام کے سبق کا کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا یعنی ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ چاہے مشرقہ ہے وہ چاہے کافرہ ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنی ماں کا احترام ہے. تو بی بی اسمان علی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی والدہ کی عزت کی احترام کیا آخر. اور بی بی بیبی اسمان علی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے عزت یمو بگر کی بیٹی سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی بہن ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اور حضرت اپنے شوہر حضرت زبیر کے لیے اتنی خدمت کرتی ہیں اور ان کے گھوڑے کو حفاظت کرنا نہلانا خوراک ڈالنا کہ بعض اوقات ایک ایک فرس تین تین میل کے فاصلے جا کے ان کے جانوروں کے لیے گھاس لے آنا کھجور کی گٹھلیاں لے آنا آ کے ان کو کھلانا اتنی مشقت برداشت کرنی کہ میرے فرائض میں ہے کہ میرے تھامد کا گھر ہے اور میں نے اس کی خدمت کرنی اب اندازہ کریں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لا رہے تھے اسی راستے سے جس راستے سے بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کھجور کی گٹلوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے آ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی اور حضور نے فرمایا کہ اچھا عجیب بات ہے کہ اسبا خود بے چاری اتنی محنت کر رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ سواری پہ بیٹھ جائے لیکن بی بی اسبا کہتی ہیں واللہ حضور کے ساتھ بیٹھنا تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت تھی کہ آج مجھے قرب رسول اتنا میسر ہو جاتا ولہ کن تذکر تو غی رہتا جی مجھے اپنے خامند کی غیرت یاد آئی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ بیٹھنا بھی برداشت نہ کریں اندازہ کریں ان کی عفتوں اور عصمتوں کا لیکن ان باتوں کا احساس اسے ہو سکتا ہے جس میری بیٹی کو عزت و عفت کا خیال جنہوں نے اپنے آپ کو اوپن ایئر تھیٹر بنا لیا ہے تو ان کے لیے اس مسئلے کا تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ دیکھو جی یہ کیا بات تھی اگر بیٹھ جاتی تو کیا ہو جاتی ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا ہی مشکل ہے ان کا فلسفہ ہی انہیں تو خدوصیف لے گئے جب بی بی اسما گھر میں آئی تو اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ آج ایسا اتفاق لو لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھے تمہاری غیرت کا احساس جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں جب لینت المعراج میں, میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو اسی میں مجھے ایک ایسا محل دکھایا گیا کہ جو سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے اور ایسا عجیب محل تھا کہ میں دیکھ کے حیران ہوا اور پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرایل نبن حال یہ گھر کس کے لیے ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ رج من قریش ایک بندہ ہے قریش کا جس کا یہ گھر ہے نے حضر الفرما من قریش میں بھی تو قریش سے ہوں تو حضرت عبری علیہ السلام نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک غلام حضرت عمر کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضرت عمر کا گھر جب باہر سے اتنا خوبصورت ہے جنت میں تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا تو میں اندر سے بھی جا کے ذرا اس گھر کو دیکھوں تو حضور نے فرمایا کہ عمر میں جب تیرے محل کے قریب گیا تو محل کے دروازے پہ حور العین میں سے ایک حور جو ہے بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی مجھے خیال آیا کہ شاید عمر میرا گھر میں داخل ہونا پسند ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے کہا علیہ کا آغاز یا رسول اللہ رسول میں آپ پر بھی مجھے غیرت آتی میری تو خوش نصیب ہوتی کہ آپ میرے گھر میں قدم رکھ لیکن یہ غیرتوں کا معاملہ یہ عزتوں کا معاملہ ان لوگوں کو پتا ہے جو عزت و عفت کے شرافت کے اور غیرت کے مقامات کو سمجھتے ہیں جن لوگوں کے نزدیک اور حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ ہو ان کے لیے غیرت کا کیا مصدر؟ اسی بھی اکبر الہ آبادی نے یہ بڑے دم سے کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معذد ہیں اسے غصہ نہیں آتا اسے غیرت نہیں آتی آج کل کا جو ایڈیکیٹ ہے اور آج کل کی جو تہذیب ہے اور آج کل کا جو پروٹوکول ہے اور آج کی جو بلو بکس ہیں ان کے جو ہدایات ہیں ان کی تو تہذیب کا تقاضہ یہ ہے کہ میری بیوی مہمان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کی بیوی میرے ساتھ ہوگی اسی لیے ان کو اسلام قبول نہیں اسلام فرماتا ہے کہ نہیں عورت ایک مقدس چیز ہے عورت ایک ایسی کلی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نقصان ہوگا عورت ایک ایسا پھول ہے اس پہ بری نظر ڈالو گے تو یہ کملا جائے گا عورت ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر اسے بازار میں رکھو گے تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی یہ تو اتنی مقدس چیز ہے اتنی محترم چیز ہے اتنی غالی اور سمینہ قیمتی چیز ہے کہ جس کی چھپانے کے لیے ہمیں یہ تمام کرتا ہوں تو بی, بی ایسما نے اپنے خامن سے کہا کہ زبیر میں نے تمہاری غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی سوچنے کا عجیب بات ہے کہ تم اتنی دور سے میرے جانوروں کے لیے گھاس تو لے آتی ہو کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف تھی اگر آپ حضور کے ساتھ بیٹھ جاتی مجھ سے تو یہ بھی گوارہ نہیں ہوتا کہ تم باہر کیوں جاؤ مجھ سے تو یہ بات بھی گوارہ نہیں ہوتی اسی لیے تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک نظام بنایا ہے کہ باہر کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرے یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کما کے گھر لائے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے ایک بہت بڑے بفکر اسلام کا ایک جملہ پڑھا تھا خدا کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اس نے بڑی عجیب بات کی اس نے کہا کہ آج یورپ نے یا آج تہذیب مغرب نے جو کچھ اپنے طرف سے آزادی اور مساوات اور حقوق انسانیت کے پیش نظر جو کچھ عورت کو دیا ہے اس نے کہا غور کرو عورت کو نہیں دیا اس کو مرد بنا کے دیا ہے عورت کو بھائی اعتبار کی وہ عورت رہے اور پھر دیں تو نہیں دیتے کہیں نہیں آئے آپ بھی نوکری چلیں آپ بھی کماؤ میں بھی کم آپ بھی گاڑی چلاؤ میں بھی گاڑی چلاؤں یعنی عورت کو میں نہ عورت انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا اس نے عورت کو مرد بنا دیا اور مردوں والے کام عورت سے دیے اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے اور ہم نے تمہیں حریت دی ہے اور ہم نے تمہیں معاشرے میں برابری کا احساس دلایا ہے تم بھی افسر بن سکتی ہو تم بھی ڈرائیونگ کر سکتی ہو تم بھی ہر چیز بن سکتی ہو تو اس کو مرد بنا کے دیا ہے عورت بنا کے نہیں دیا عورت کو عورت بنا کے اگر کچھ دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے کہ تم عورت ہو پھر بھی ہر چیز لو رہو عورت لیکن اس کے باوجود تمہارے نبکے کی ذمہ داری والدین تھے تمہارے نفقے کی ذمہ داری تمہارے خامند پہ ہے تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے خامند پہ ہے تمہارے ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری تمہارے خامند پہ ہے حسن عشرت تمہارے خامند پہ ہے تو اسی لیے حضرت زبیر نے فرمایا کہ اسما مجھ سے وہ بھی گوارہ نہیں ہوتا کہ تم باہر جا کے میرے لیے گھاس لے آؤ لیکن مجبوری ہے کہ اس دور میں ہر آدمی کے لیے غلام میسر ہونا بہت مشکل ہے تو یہ وہ بی اسماں ہے کہ آپ اندازہ کریں حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے امتحان سے روز یہی بیوی اسما اپنی آخری عمر میں جب بڑھاپا آ گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ آب کے بیٹے جو تھے وہ جوان ہو گئے اور یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کی تمنا کے مطابق اس کابت اللہ کی تعمیر کی جب ان کو مکے میں حکومت بھی نہیں اقتدار ملا تو حضور کی تمنا مبارک یہ تھی کہ کابت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جو سات ہاتھ کا حصہ حطیم کے اندر ہے اس کو بھی داخل کیا جائے اور کابت اللہ کے دو دروازے رکھے جائیں ایک داخل ہونے کے لیے ہو اور ایک خارج ہونے کے لیے ہو اور کابت اللہ کے دروازے بھی زمین پہ رکھے جائیں تاکہ داخل ہونے والوں کو اور خارج ہونے والوں کو آسانی ہو حضور نے فرمایا تھا عائشہ تمہاری قوم نے یہ اونچے دروازے لگا دیے جس کو چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں داخل نہیں ہونے حضور کی یہ تمنا تھی تو اس تمنا کو پورا کرنے والا ہی عبداللہ بن احبن زبیر اور یہی وہ عبداللہ بن احبن زبیر ہیں کہ جن سے مخالفت ہوئی اور جب حجاج کا اقتدار ہے اور جب حجاج نے محاصرہ کیا مکہ کا تو عبداللہ بن ابن زبیر سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت میں آئے بی بی اسما کی خدمت میں آئے اور آگے کہا کہ اما جان آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پورے مکہ کے باہر حجاج کی فوجی ہیں انہوں نے مجھے اپنے حسار میں لے لیا اور اب میرے سامنے دو راستے ہیں یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو چاہتے ہو لے لو اقتدار چاہتے ہو دولت چاہتے ہو جو چیز تم اپنے منہ سے مانگو گے ہمیں قبول ہو لیکن تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہماری تائید کرو اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں بری طرح سے قتل کریں گے اور سزائے بہت دیں گے تو کہا کہ اما جان اب میرے سامنے یہ دو راستے ہیں اور میرے ساتھی جتنے تھے وہ تقریباً مجھے چھوڑ دیتے تو جب میرے ساتھی نہیں ہے تو میں مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں میں ان کی فوجوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں تو یہ بی بی عسما ہے آپ اندازہ کریں کہتی ہیں کہ یا ابنی اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ جس راستے پہ تم ہو یہ اللہ کے نزدیک حق ہے تم نے کہا کہ ہاں میں جان اس پہ مجھے یقین ہے کہ جس راستے پہ میں کھڑا ہوں بالکل سلادے وہ ہے حق ہے اور میرے دشمن جو ہے وہ غلطی تم نے کہا بیٹا جب حق پہ ہے تو پھر ساتھیوں کو کیا دیکھنا ہے پھر آدمی سرا دم پر ہو اور حق پہ ہو چاہے اکیلا ہو پھر اللہ دبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے ہر لحاظ سے قربانی دینی چاہیے اس کے بعد ایک اور سوال کیا پھر اللہ ابیر نے کہنے لگے جمع جانے ایک بات ہے قربانی سے تو میں نہیں گھبراتا اللہ کے راستے میں موت سے بھی نہیں گر لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ حجاج بہت بڑا جانے ہے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ مجھے قتل کرے گا یہ مجھے مسلح بھی کریں گے اور مجھے پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے اور میری حل بے حرمتی دیکھیں گے اس بات کا مجھے فکر ہے اور میں اللہ کے راستے میں مر جانا تو کوئی بڑی بات تو بی بی اسما کا حوصلہ دیکھیں یہ تصور کر لینا تو بڑا آسان ہے نا لیکن اس مجاہدہ کو دیکھیں اس مسلمہ کو دیکھیں اس مومنہ کو دیکھیں کہنے رگی کے بیٹا جب بکری کو ذبے کر دیا جائے تو بعد میں لٹکا کے اس کا چمڑا اتارا جائے تو بکری کو کیا تکلیف ہوتی ہے اصل بات تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے جب تم قربان ہو جاؤ گے پھانسی بھی چڑھ جاؤ گے تو کیا ہو جائے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں حوصلے میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں آخری دم تک میں مقابلہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں انہیں شہید کیا ہے اور شہید کرنے کے بعد انہیں پھانسی پہ چڑھائی اور اب اندازہ کرو کہ ایک اور امتحان سے حج ابھی بھی اسما گزرتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بی, بی اسما کو پتہ لگ گیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے اور صرف شہید نہیں کر دیا انہو سلبا اسے پھانسی میں لٹکایا گیا اور وہ حجا جاتا ہے بی بی اسما کے دروازے پہ اور آ کے کہتا ہے کہ اسما کیونکہ تم اخت عائشہ ہو کیونکہ تم اخت بہادر المؤمنین ہو کیونکہ تم ابھی بکر کی بیٹی ہو اور مجھے اپنے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے تو ہمارا جھگڑا ہے لیکن بی بی اسما سے تو نہیں ہے لہذا دیکھا تمہارا بیٹا اگر ضد نہ کرتا تو ہم اس کو اس حال پہ نہ پہنچاتے تو بی بی اسما نے کہا کہ حجاج میں نے بھی حضور پاک سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا یقینی سکیف ان کدابیر کہ بنو سقیف کبیلے سے ایک سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک سب سے بڑا تعلیم ہوگا سب سے بڑا جھوٹا مختار تھا اور سب سے بڑا ظالم سو حجاج کو یہ جواب دینا بیسواں نے کہا اچھا دیکھو نا پھر میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ ٹھیک کیا ہے تو کیا جواب دیتی ہے فرماتی افست دنیا و افسد آخر تک. تم نے میرے بیٹے کی زیادہ سے زیادہ دنیا خراب کر دی کہ اس کو دنیا میں زندہ نہ رہنے دیا لیکن اس نے تو حجاج تیری آخرت برباد کر دی تو تو ایک صحابی کا قاتل بن گیا تو تم سے تو زیادہ انتخاب میرے بیٹے نے دیا حجاج ناکام ہو کے بالکل و خوار ہو کے بیوی بی اسما کے دروازے پہ نہ اٹھا اور اسی بڑھاپے میں بیوی بی اسما نے ہاتھ میں اصا پکڑا ایک لگاتے ہوئے اس مقام پہ آئی جہاں بیٹا سولی پہ رکھتا اس مقام پہ آ کے دور دور اسے دیکھا اور کہا رحم اللہ اللہ کی تجھ میں رحمت ہو میرے سوار تم ابھی بھی گھوڑے سے نہیں اترے ہو ابھی تک تم اپنی سواری سے نہیں اترے ہو اور اس کے بعد جب بی بی اسما نے یہ کہا تو خدا کی شان ہے کہ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ علیہ کا من بلان صلاب کابد اللہ ابن البیر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو اور جن لوگوں نے تجھے قتل کیا اور پھانسی دی ہے ان پہ اللہ کی لانت ہو تو حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لانتے مجھ بھی شروع ہو گئی ہیں اللہ کی کے نے کہا جلدی سے اتار تو اس نے اس کے بعد اتارنے کا حکم دیا لیکن بی بی اسما اپنے صبر پہ اپنے مقام پہ اپنی عظمتوں پہ اپنی استقامت پہ ہمیشہ فائدہ ربی اللہ تعالیٰ انہا مرضا اللہ تو اسلام نے ان جمیل القدر مسلمات کی زندگی اور تار تاریخ ہمارے سامنے رکھا ابھی تک تو میں اپنی سواری سے نہیں اترے ہو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 اپنے مقام پہ اپنی عظمتوں پہ اپنی استقامت پہ ہمیشہ قائم ربی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تو اسلام نے ان جلیل القدر مسلمات کی زندگی اور تاریخ ہمارے سامنے رکھی اور اسی طرح صحافی یاد میں سیدہ فاطمہ بنت الخطاب رضی ربی اللہ تعالیٰ یہ فاطمہ بنت الخطاب خطا پتہ کون ہی حضرت عمر کی بہن کیونکہ عمر بن الخطاب اور یہ فاطمہ کون بنت الخطاب تل اللہ تعالی تعالیٰ خاندان قریش کی ایک عظیم عورت خاندان قریش کی ایک یعنی شان والی بی, بی ہے بے بی اعتبار نصب کے بے اعتبار حسب کے بے اعتبار جمال کے بے اعتبار کمال کے کہ اس کے بعد ان کا رشتہ جو ہے وہ حضرت سعید تھے حضرت سعید ابن زائد اب خدا کی شان یہ ہے کہ سعید ابن وید کی دوستی جو تھی وہ خباب عبد تو حضرت سعید ابن وید جو ہیں وہ خباب ابد کے تبلیغ کرنے سے اور دعوت دینے سے مسلمان ہو گئے کیونکہ جب آدمی کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچی ہے آج افسوس ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے میں بھی کوتا ہی برت رہے اللہ کا دین پہنچانے میں بھی کوتا ہی برت رہے یعنی آپ حیران ہوں گے میں نے کچھ عرصہ قبل ایک محترمہ بہن کا جو ایک امریکن لڑکی تھی جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالاوال کیا وہ اسلام لے آئی اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ خطاب کیا تو اس خطاب کے چند جملے جو اس نے روتے ہوئے ادا کیے تھے اس نے کہا کہ مسلمانوں سے مجھے اپنے بھائیوں سے مجھے مومنوں سے مجھے اسلام کے ان بھائیوں سے ایک دکھ ہے کہ کافروں نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے مثلا انہوں نے پانی بنایا ہے کوکو کالا بنایا ہے پیپسی کولا بنایا ہے میرنڈا بنایا ہے سیون اپ بنایا ہے یا اسی طرح ان کے کوئی معقولات کی چین ہیں جیسے آپ کنٹیکی ہے آپ دیکھتے ہیں میکڈونلڈ ہے آپ دیکھتے ہیں برگر ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پینکس کے چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں انہیں پوری دنیا میں پہنچا دی ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تمہارے پاس جنت و جہنم کا فلسفہ ہے تمہارے پاس حق اور باطل کا فلسفہ ہے تمہارے پاس ہدایت و غوایت کا فلسفہ ہے لیکن تم نے دنیا کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ کا دین پہنچا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے دین کو عام کیا کیوں نہیں تم نے گلی گلی میں جا کے اسے کہا کہ دیکھو آج مجھے اللہ نے اسلام نصیب کیا میرے والدین جو کفر پہ فوت ہو گئے ان کے قہر پہ مرنے کا گناہگار گار تھا کہ جس طرح مجھے دین کی دعوت پہنچی مجھے اسلام کی دعوت پہنچی ہے اگر میرے والدین کو بھی دعوت پہنچی تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جائے تو اس لیے ہم نے بھی اتنی بھی کوتاحی کی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ مکے کا ماحول ہے تمام کفر کی قوتیں مخالف ہیں لیکن صحابہ اندر اندر دین پہنچا رہے حضرت خباب بن العرد کی کوشش سے حضرت سعید مسلمان ہو گئے جب حضرت سعید مسلمان ہوئے تو اللہ نے فاطمہ بن الخطاب کے مقدر میں بھی اسلام لکھا وہ بھی اسلام ہے تو اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی حضرت خباب ابن الارض جو ہیں وہ تشریف لاتے اور قرآن پڑھاتے ہوں. اسی اسدا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بسید بس توشیہ اپنا یعنی تلوار لگائی ہوئی اور زرا پہنی ہوئی اور تیر کمان ہاتھ میں اور ساری چیزیں اور غصے میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں تو بنی زہرا کا ایک بندہ راستے میں ٹکر گیا بنی زہرا ایک قبیلہ ہے. اس نے جب دیکھا حضرت عمر کو کہا الا عمر کہاں جا رہے کہ اللہ عبد المحمد نہ کہ خدا کی قسم ہے بس میں حضرت محمد استفا کو قتل کرنے کے لیے جا رہا کہا کیوں اس نے کہا عجیب بات ہے کہ وہ اجدادا وہ سب آب حدرا انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا دیا انہوں نے ہمارے معبودان جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو وہ گالیاں دیتا ہے لاتذہ اور حبل کی توہین کرتا ہے میں کب تک برداشت کر سکتا تو بنی زہرا کے اس شخص نے کہا کے عمر عجیب بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہوئی اس نے کہا جس بات پہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو تیرے گھر کے اندر بات آ چکی ہے میں نے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو اللہ کے نبی سے تو بعد میں جا کے لڑنا نے کہا کیا مطلب اس نے کہا اسلم کا سا باؤت کا تمہارا بہنوئی بھی اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہوگی اور وہ بھی اسی محمد رسول اللہ کا کرنا پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو ایسا ہوا نا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیفیت کی ایسی ہوگی کہ جیسے کسی نے اب ڈال دی ہوا پر پٹرول چھڑک دیا میں انہوں نے دار ارکم کا رخ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور سیدھا بہن کے گھر اچھا خدا کی شان دیکھیں جب اللہ چاہتے ہیں تقدیر کے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت خباب ابدالی گھر میں موجود ہیں حضرت سعید بھی موجود ہے اور بی, بی فاطمہ بھی موجود ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کے سنا کہ ایک کوئی آیت پڑی جاتی ہے اور اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے چونکہ بی, بی اور حضرت سعید وہ یاد کر رہے تھے ہے تو غصے میں جب دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی تو حضرت خباب اب دل جو تھے وہ تو گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے اور بی بی صاحبہ نے جلدی سے وہ قرآن شریف کی جی جو چیز تھی اور سارے زمانے میں لکڑیوں پہ اور چمڑے کے ٹکڑوں پہ اور ان چیزوں پہ قرآن شریف کی آیات لکھتے تھے بعد صاحب ان نے جلدی سے اس کو چھپا دی پتا عمر کہنے لگا کہ کیا آواز تھی جو میں نے سنی بی بی فاطمہ نے کہا کیا آواز کیا سنا اس نے کہا تم کو چھپڑ رہے تھے اور یہ دیکھو بات سن لو یاد رکھو مجھے پتا لگ چکا ہے کہ سعید بھی اور تم بھی مسلمان ہو گئی ہو فقا عمر حضرت آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا تو بہن درمیان میں ڈھال بن گئی کہا کہ میرے شوہر پہ ہاتھ مت اٹھاؤ پس بہا عمر حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارے جب بہن کو مارا تو بہن کے چہرے سے خون دے. حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو بہن کا چہرہ زخمی ہو گیا اور خون بہ رہا لیکن بہن آگے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اس نے کہا حضرت عمر بات سنو اتنا جوش مت دکھاؤ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاف کی بیٹا جی. جس باپ کا خون تیری لگو میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری لگو میں دوڑتا ہے فسو سن لو تم اشحد اللہ الہ اشد اللہ محمد اللہ ہم اسلام لائے ہیں اور اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر جو تمہاری طاقت ہے نا تم مٹا لو اب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام لا چکے ہیں ہم اسلام سے باہر نہیں نکل حضرت عمر حیران ہے کہ خون بہ رہا ہے اور اس کے باوجود میری بہن میں اتنی بڑی ضرورت اتنی بڑی استقامت یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں تو جب جب اللہ ابن الحم پیش ہوا ہے وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے بڑے شاہوں کا دربار دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو کسرا میں دیکھا روم میں گیا کیسر کے دربار دیکھے فارس کے دربار دیکھے اور ان کا تم اور شاہی تمکنت دیکھی لیکن مجھے جب حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا وہ کہتے حضرت عمر کا عالم یہ تھا کہ ایک جادر باندھے ہوئے تھے اور مٹی میں اینٹیں بنا رہے تھے لیکن کہتے سامنے جاتے ہوئے میں ڈر سے کانپنے لگ گیا اتنی ہے بت تھی حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غور کیا اور سوچا کہ بات اب یہ مسئلہ جو ہے یہ لڑائی سے اور مار سے اور یہ طاقت سے حل نہیں ہوگا تو حضرت عمر ٹھہر گیا اور کیا لگے گا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ ان نے کہا کہ ہم قرآن پڑھے تھے جو اللہ نے وہی فرمایا ہے محبت بس اللہ صلی اللہ علیہ والا علیہ واصحب ہی وسلم تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میں بھی سن اسی اسنا میں حضرت خباب بھی باہر انہوں نے کہا کہ یا عمر اگر تم اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہو اللہ کا قرآن سنو تو بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے صورت صوحا کی تلاوش تو صاف بات ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا شرط یہ ہے کہ وہ زبان بھی پاک ہو جو قرآن آج اس لیے تاثیر نہیں ہے کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا کہ ہمارا رض حلال نہیں رہا ہمارا سندھ کے مکال نہیں رہا ہماری زبانیں جو ہیں جھوٹ بول کے عیبت کر کے گندی ہو چکی ہیں ناپاک ہو چکی ہیں تو پھر کیسے اثر ورنہ اللہ کا قرآن ہو اور کیسے اثر نہ کرے تو حضرت خباب ابن عرت نے جب صورت صحاح پڑھنی شروع کی ابھی چند آیتیں پڑی تھیں کہ امر نے کہا کہ بس بس بس کرو بس کرو اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کرتا اور اس کے فوراً بات کہنے لگا کہ خباب کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ این رسول اللہ اس وقت محمد مصطفیٰ کہا ہوں صلی اللہ علیہ وعلا علی بس اب کرنٹ لگ گیا اور یعنی یقین کریں کہ اسلام عمر کے لیے قربانی کس کی کام آئی ایک عورت کی اگر بہن اتنی ضرورت کر اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتی تو خدا جانے عمر قرآن بھی نہ سن اور قرآن نے سنتا تو شاید اسلام بھی نہ سیکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو خباب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا اس وقت دار ارکم میں ہوں گے اور کہا کہ عمر میں تمہیں خوشخبری بھی سنا دوں تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیا خوشخبری ہے اس نے کہا کہ حضور دیں چند دن ہوئے کہ کابل اللہ نے بار بار یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ عز الاسلام عزلسلام بحب الرجلین میرا اللہ ان دو میں سے جو سب سے زیادہ تجھے محبوب و پسند ہو اس کے ذریعے میرے اسلام کو عزت دے طاقت دے غلبہ دے کون امر ابن شام ابھی جہلیہ عمر ابن الخطاب ان دو میں سے میرا بولا کسی کو مسلمان کر کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کے لیے اسباب غلبے کے جو ہیں وہ تب ہو سکتے ہیں کہ کوئی طاقت والی چیز جو ہے وہ اسلام میں داخل اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب دعوت کا کام کرنا ہو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے اقربین میں اپنے عزیزوں میں رشتے داروں میں دعوت پہنچائیں اور اس کے بعد علاقے کے بڑے لوگوں سے بات کریں جیسے اللہ نے مسع اسلام کو فرمایا تھا مثال اسلام کو صرف فراؤن کے لیے تو نبی نہیں تھے اب تو پورے پر اسرائیل کے بھی نبی کبت کے لیے بھی نبی اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نبی ہیں لیکن حکم ہوا کے نہیں فراؤن سے اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق جو ہے جب وہ ٹکراتا ہے تو اس کے سامنے پھر بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں ہوتی حضرت خبا بلات نے جب خوشخبری سنائی اور کہا عمر معلوم ہوتا ہے استجاب اللہ دعا نبی محمد صلی اللہ مجھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے حضور کی دعا اللہ نے سن لی ہے اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید نبی ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ مراد محمد وصحا ہے جن کو حضور نے خود مانگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے دار عرقم پہ جب پہنچے ہیں تو اندر صحابہ موجود ہیں اور اس وقت کھل کے دین کی تبلیغ ہوتی جب انہوں نے آواز دی تو ایک صحابی نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر اللہ باپ عجیب بات ہے کہ عمر دروازے پہ آ اس کا مطلب اس کو پتا لگ گیا کہ ہم یہاں جمع ہوتے کیونکہ ان کے دماغ میں تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایک عورت کی قربانی سے آج عمر کو بدل دیا ہے آج وہ عمر نہیں رہا آج اس میں تبدیلی آ چکی ہے تو بال روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت حضرت حمزہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ انہور نے کہا کہ صحابہ سے کہ کھول دو دروازہ کوئی بات نہیں اگر عمر آیا ہے تو کیا ہو گیا اگر عمر کسی اچھی نیت سے آیا ہے تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں بڑھ کے استقبال کروں گا اور اگر عمر کی کوئی نیت خراب ہے تو کوئی اکیلا ماں کو ماں نے عمر کو تو بہادر نہیں پیدا کیا ہم بھی مقابلہ کریں گے حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ, دروازہ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ عمر کی تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور کہا اب سکی تھا رسول اللہ حضور میں لڑنے نہیں آیا میں تو اپنے آپ کو سونپنے آیا ہوں میں تو کلما پڑنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایمان اس کے نصیب ہونے کی سبب کون ہے صرف وہ بھی صحابہ ہے فاطمہ بن تلخاب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام اسلام لانے پہ مجبور کر دیا اور وہ سب سے بڑا محافظ بنا اسلام یہ اللہ کے سبب اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ ایک اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضور سفر میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ موجود ہیں سرکار دو جہاں موجود ہیں سفر کا عالم ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ صحابہ اس مقام پہ ہیں کہ پانی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ یہ جی سہارا آپ یہاں سے اگر سفر کریں مدینہ منورہ کے لیے سفر کریں دمام کے لیے سفر کریں ریاض کے لیے سفر کریں بیچ کے لیے سارا یا سہارا ہے یا جبال ہے یا پہاڑ ملیں گے یا ریتہ ملے گے یا پھر ملے گا تو سمندر کا کنارہ ملے گا تو اس سہارا کی وجہ سے صحابہ کے پاس پانی نہیں انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور پندرہ سو کا لشکر ہے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی اپنے ساتھ ایک دو آدمی اور لے لو اور تیز رفتار اونٹوں پہ بیٹھ جاؤ اور ہر طرف گشت کر کے کوشش کرو پانی تلاش کرنے کی کوشش کرو اگر تو پانی کے آسار مل جائیں تو آپ خبر دو اور اگر کوئی آدمی اپنی سواری پہ پانی لے کے جاتا ہوا ملے تو اس کو بھی لے آؤ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے کرتے کرتے آئے ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی آ رہی ہے اور اس پر دونوں طرف پانی کے مشکیلے لدے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک عورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان کو روک دیا کہ بی, بی سواری روک دو اس نے سواری انہیں کہا کیا بات حضرت علی نے فرمایا کہ آئی نلما کتنی دور سے تم پانی بھر گلا رہی ہو اس نے کہا کہ پوچھنے والے نوجوان تقریبا یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پہ پانی یعنی اگر چوبیس گھنٹے اونٹوں پہ سفر کریں تب آپ پانی کے چشمے پہ پہنچیں تو اس نے کہا کہ بات سنو یہاں قریب میں ہمارا پڑاؤ ہے اور ہمارے بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں حضور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم ہے کہ جو سواری پانی کے ساتھ ملے ان کو لے آؤ اب بی بی اگر آپ محبت سے چلی جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ ہم تو زبردستی بھی لے جائیں اب عورت ہے اکیلی ہے کیا کرے کریں کہا چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت علی نے عرض کیا یار صلی اللہ پانی تو یہاں سے بہت دور ہے اور یہ بی, بی جو ہیں ان کے اونٹ پر دو تین مشکیلیں پانی کے لدے ہوئے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ بی, بی اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم تمہارے اس پانی سے کچھ پانی حاصل کر لیں اور اللہ ہمیں پانی دے گا صرف اسباب کی حد تک ہوگا یعنی اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم نے یہ حکم نہیں دیا کہ عورتیں چھین لو آپ نے فرمایا کہ بی بی تو میں تم پانی بھر کے لائی ہو تم نے محنت کی ہے تم نے مشقت کی ہے یہ تمہاری چیز ہے اور تم اپنے اہل و یاد کے لیے لے کے جا رہے اگر اجازت دو تو بی بی صاحبہ نے اللہ عالم دل سے یا ڈر سے اجازت دے دی حضور پاک نے مشکیزے میں سے کچھ پانی لیا پڑا اس کو پھر مشکیزے میں ڈالا مشکیزے کے منہ جو تھے ان کو پھر بند کر دیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ نیچے سے کھولو اور بسم اللہ کر کے سب پانی لو پانی اپنے برتنوں میں بھی بھرو پیو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ سب اب عورت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے صاحب پانی بھرتے جا رہے ہیں پانی بھرتے جا رہے ہیں پانی بھرتے جا بی بی حیران ہے وہ کہتی ہے اللہ کی شان ہے کہ پندرہ سو آدمی اندازہ کنے لین لگا کے پانی لے رہا ہے اور جانوروں کو پلا رہا ہے پھر اپنے برتنوں کو بھی بھر رہا ہے لیکن میرے مشکیتیں کہ اور پانی سے بھر رہے ہیں کم نہیں ہو جب سب نے پانی لے لیا تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہو کوئی کھانے کی چیز ہو کوئی کپڑا ہو کوئی پیسہ ہو کوئی چیز ہو کٹھے کر کے لے آو سب نے کٹھی کی حضور نے وہ گٹڑی باندھی اور فرمایا کہ میری اماں میری بیٹی یہ تمہارے بچوں کے لیے محمد الرسول اللہ کی طرف سے توفا یہ لے جانا اور اپنے بچوں کو یہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ کون آدمی میں نے تو سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ صابی ہیں اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے والے ایک نیا دین پیش کرنے والے اور ان کا اخلاق ان کا کردار ان کی صورت ان کا جمال اور پھر کمال تو یہ ہے کہ اتنے بندے پندرہ سو بندہ پانی پی دے لیکن مشکلیں بھی کم نہ ہوں میرے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے رہا تو جس وجہ سے میں نے یہ قصے کو ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ واقعہ تھا گزرا وہ بیوی بی سامان لے کے اپنے گھر آ گئی پانی بھی لے کے گھر آ گئیں اپنے بچوں کو حضور کر دیا وہ ہدیہ بھی دیا اور بات بھی گزر گئی اچھا خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں ہی ماشاء اللہ خیبر کہاں یا خیبر فتح ہو گیا طائب فتح ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا حوالی جتنے علاقے تھے وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیوی بی وہ عورت جس علاقے کی تھی اور جس قبیلے کی تھی اس نے ایک دن اپنے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا اپنے تمام جوان بچے بوڑھے قبیلے کے جتنے بڑے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا اور وہ بوڑھی جو ہے جناب لکڑی لے کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت دی ہے وہ مقام دیا ہے وہ عظمت دی ہے کہ آج تقریباً یوں سمجھ لو کہ جدید عرب جو ہے پورے کا پورا فتح ہو چکا ہے یعنی آج مدینہ منورا ان کے پاس ہے آج بدر ان کے پاس ہے آج طائف ان کے پاس ہے آج مکہ ان کے پاس ہے آج جمبو ان کے پاس ہے آج جدہ ان کے پاس ہے آج خیبر ان کے پاس ہے آج تبوک ان کے پاس ہی گویا کہ سارا عرب کا منتقا جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے لیکن حضور پاک نے تمہارے قبیلے پہ کوئی چڑھائی نہیں کی تمہارے قبیلے پہ فوج نہیں بھیجی تمہارے قبیلے کو نہیں بلایا تمہارے قبیلے کو نہیں پکڑا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک کو تمہارے قبیلے سے خوف کوئی نہیں لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ میرا پانی پینا یاد کہ وہ اللہ کے نبی نے جو میری مشکلہ سے پانی لیا تھا محمد عربی کو وہ پانی یاد تو جو پیغمبر ایک پانی کا گھونٹ پی کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے اس کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ میری قوم پوری بطور قوم شامل ہو جائے اسلام میں وہ اس عورت کی وجہ سے ساری قوم اسلام میں ڈالتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خواتین یہ وہ مقامات ہیں یہ وہ عزت و عصمت کی رکھوالیاں ہیں یہ وہ عفت کی متوالیاں ہیں یہ وہ حیا کے مجسمے ہیں یہ وہ شرافت کا نمونہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے اب تیبون طیباز خط طيب قطب اليمينه للسيباد کہ الله نے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عزت و اسمد بخشی ہے کہ قران کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الرائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكرين الله كثيرا والزاكرات اندازہ کریں کہ اسلام نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ مسلمان مردر مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذاکرات عورتیں یعنی ہر وہ مقام جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی عزت و عظمت جو ہے وہ اللہ نے عورتوں کو دی ہے اس سے بڑی مساوات اس, اس سے بڑی عزت اس سے بڑی رفات اس سے بڑی شان آج تک پورے عالم کا مطالعہ کریں حضرت آدم سے لے کر آج تک جو اسلام نے مقام بخشا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں بخشا وہ آخر راوانہ ان الحمد للہ والسلام علی خاتم الانبیاء سید دراصفیٰ والا برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ آپ کے اس فور میں اسلام میں عورت کے مقام و عظمت کے بارے میں دروس کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن کتاب سے یہ بات ثابت کی کہ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ جس کا تصور کسی دوسرے دین میں مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر رکھا کبھی جو آیت ہم نے صورت الحزاب کی پڑھی ہے اس میں دیکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں سچی بات کہنے والے مرد اور سچی بات کہنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کا ذکر بہت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے اور دیکھیں کسی چیز میں پر. اسی طرح جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں مرد روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ہے عورت کو ثواب آپ اگر پانچ نوادیں بڑھتے ہیں فرائض خمسہ ادا کرنے کا جتنا بڑا عجر و ثواب آپ کو ملتا ہے عورت کو بھی ملتا ہے آپ اگر حج کرتے ہیں آپ اگر عمرہ کرتے ہیں جتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے وہ کو بھی ملتا ہے اسی طرح سے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور عورت زکات دیتی ہے دونوں کو ثواب اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں نانفقا کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں صدقات واجبا صدقات نافلہ اللہ نے دونوں کو عجاب جیسے مومن اور اعمال صالحہ والے اللہ کی رحمت سے مرد جنت میں داخل ہوں گے ایسے عورتیں جنت میں داخل ہوں گے تو یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ مرتبہ جو ہے اللہ نے صرف دین اسلام میں عورت کو دیا ہے اور کسی مدد میں اسی ضمن میں ہم نے اپنے اسباق میں اپنے دروس میں ازواج رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام کے اندر دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ وہ پوری امت کی ماں ام امہات المؤمنین اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ ماں کا ہے یعنی والد سے بھی زیادہ مرتبہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسلام کی نظروں میں عورت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جب پوچھا گیا کہ کس کا مرتبہ ہے حضور نے فرمایا امب کا تیری والدہ صحابہ نے پوچھا حضور اس کے بعد پھر پھر بھی تیری والدہ ام کا اس نے کہا حضور اس کے بعد پھر ام امو کا پھر بھی تیری ماں کا برتا اس نے کہا حضور اس کے بعد پھر میں سما ابا کا پھر تیرے باپ کا بار. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اسلام جو عورت کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے تیرے لیے تیری والدہ کا ہے ماں کا اور سب سے بڑی جزا ایک مومن کے لیے کیا ہے جنت اور اللہ نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ تاطا تا قدامہ تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ان کو راضی کر لو جنت میں جو یہ تو نہیں فرمایا نا کہ جنت تمہارے باپ کے پاؤں کے نیچے ہے یعنی اللہ نے اسلام نے کتنا اونچا کیا عورت کو کہ فرمایا الجنت اقدام اقدامات کہ جنت جو ہے وہ تو تمہارے گویا گھر میں موجود ہے اور تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے اور اسی ضمن میں آپ کو ان شاء اللہ یاد ہوگا کہ ہم نے ازواج رسول کا ذکر کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کا کیا مقام ازواج رسول کے بعد پھر ہم نے بنات رسول کا ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنات رسول کا کیا مقام ہے کہ اسلام نے زوجہ اے رسول کو کیا مرتبہ دیا ہے اور حضور کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے کہ ایک عورت ماں ہے ایک عورت کا مرتبہ بحثیت بیٹی کے ہے ایک عورت کا مرتبہ بحثیت بہن کے ہے اور ایک عورت کا مرتبہ بحثیت ہے ایک بیوی کے ہے اسلام نے اس کے مقام رکھے تو جب ہم نے بناتے رسول کا بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ چند ایک صحابیات کا ذکر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذکر سے بھی اپنے مجالس کو معطر کر سکیں منور کر سکیں اور اپنے دلوں کو ہم روشن کر سکیں اور دنیا یہ تاثر نہ رہے صرف کہ بھئی وہ تو چونکہ ان کے پیغمبر کی بی تھی نا اس لیے یہ لوگ عزت کر رہے ہیں اس لیے اسلام احترام کر رہا تھا نہیں اسلام نے ہر مورت کو ایک مرد با اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی ام کلسوم یہ ام کلسوم بنت رسول نہیں ہے بنت علی ابن ابی طالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام جو ہے ام کلثوم ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن سے ہے جیسے حضرت حسن اور حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے ہیں اسی طرح سیدہ فاطمہ سے اللہ نے سیدنا علی علی اللہ تعالیٰ نقد میں اور زینب دو بیٹیاں بھی لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مرقین نے تاریخ کو اس قدر مسخ کیا ہے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے دور میں تو ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا نا کہ صحابہ کے سامنے تو صرف اللہ کا قرآن تھا حضور کی زندگی تھی صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو انہیں احساس ہوا کہ کم از کم احادیث کو تو ہم جمع کر دیں تاکہ وہ ذخیرۂ فرمان رسول جمع ہو جائے تو تدوین حدیث کا کام ہوا اب جب تدوین حدیث بھی ہو گئی قرآن بھی جمع ہو گیا تو جن لوگوں کو اللہ نے علم سے اور حکمتوں سے نوازا تھا انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استعمال کر کے مسائل مرتب کی اور فقہی انداز میں پوری امت کے سامنے اللہ کے نبی کے دین کو اور اس کا انداز بالکل ایسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک باغ میں کئی پھول کھلے ہوتے ہیں کہیں گلاب ہے کہیں چمپا ہے کہیں نرگس ہے کہیں رات کی رانی ہے کہیں دن کا راجہ ہے اپنے اپنی بہار دکھا رہے ہیں لیکن ایک مالی جس کو اللہ نے پھولوں کی ان کے رنگوں کی سمجھ دی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ سے ایک شاپ توڑ کے گلدستہ بناتا ہے مالک کے لیے اور پھر اس گلدستے کو سجاتا ہے کہ میں نے اس میں گلاب کہاں رکھنا ہے میں نے اس میں چمبیلی کے پھول کو کہاں رکھنا ہے میں نے اس میں رنگوں کے امتزاج کو کیسے رکھنا ہے پھر میں نے اس کو کتنا طول سے کاٹنا ہے اور کیسے میں نے گلدستہ بنا کے اپنے مالک کو رکھنا ہے یہی کام کو کہا کا تھا کہ تمام قرآن و حدیث سے نظر دوڑا کر انہوں نے اللہ کے دین سے مسائل کو نکال کے گلدستے کی شکل میں امت کو پیش کر دیا اور آج ہم یہ بات پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں نے حضور کی امت کو تین لاکھ مسائل جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دیے یعنی آپ یقین فرمائیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ ان اللہ کی یہ محنتیں جو ہیں وہ قیامت تک کار کر ہیں آپ کو شاید علم ہو نہ ہو لیکن ہمیں تحقیقات اسلامیہ کے اداروں سے اور اسی طرح ہمیں ہمارے پاکستان میں جب علماء کی شریعت کونسل بنی ان سے اور اسی طریقے سے جو باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ ایک ادارہ اور کمیٹی قائم کی گئی جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے قانون کو احادیث مبارکہ میں سے قوانین کو جدید طریقے پر جدید انداز میں اس کو ایک دفعات کی شکل میں مرتب کر کے وہ ہمیں دے دے تاکہ اس کو نافذ کیا جا سکے کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں احکام موجود ہیں احادیث مبارک میں احکام موجود ہیں لیکن جب ہم لارڈ مکالے کا بنا ہوا دیکھتے ہیں یا ہم 1935 کا انڈیا ایکٹ دیکھتے ہیں یا ہم کسی پولیس ایکٹ کو دیکھتے ہیں یا ہم کسی یورپین کے ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھائی چوری پہ کیا دفعہ لگے گی ہاتھ کسی نے ڈاکہ مارا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی کسی نے قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی کسی نے اقدام قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی اور کسی نے قتل خطا کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی اور کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے تو کون سی دفعہ لگے گی تو قانون ایک مرتب ہے ایک منظم ہے مدن ہے تو اس انداز میں الحمد عام نے بھی قانون کو منظم کیا اور اسلامی آئین کو مرتب کیا اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے تمام تکمیلات کے مراحل سے گزار کے رکھ دیا اب جن کے مقدر میں ہے وہ اس کو نافذ کریں گے ورنہ آج کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جی قانون ہو تو اب نافذ کریں وہ جی مولوی تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں نا مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں قانون ہے اور حدیث میں ہے اور فقہ میں ہے لیکن ہمیں تو دونوں ہم کون سی کتاب ہے جو ہم سامنے رکھ کے نافذ کریں آج ان کے پاس یہ عجوب نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے تو اصل یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے اسکالر تھے اس میں جو بڑے بڑے جج تھے اس میں جو بڑے بڑے ماہرین قانون تھے ان سے بھی الحمدللہ اس عجز کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے کھلے دل سے کہا کہ مکی صاحب اللہ امام ابو پر پہ رحمت کرے جب آج ہم جدید مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں شریعت میں کسی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں ملتا جو یہاں ونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں مل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ حکم جو ہے قرآن میں موجود دیکھیں نا جی مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں کیونکہ باقی ملکوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمیں وہاں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اور ان ملکوں کا ہمیں چونکہ تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان ملکوں کا نام لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں وکلا وہ جو ہیں کیسے ہو طبقہ جو ہے یعنی ماتحت عدالتوں سے لے کر سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں اور پھر وکلا کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ سیول کے ہیں یہ کرمنل کرم, کے ہیں اور یہ آئین کے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے ہیں ہر قسم کے وہ کلا ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کریم ہوتی ہے ملک یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وکیل ڈاکٹر اور انجینئر یہ کریم ہوتی ہے انگریزی قانون کی ہمارے ہمارے دین کی نہیں یہ بات اب اسی دماغ میں رکھنے کے میں ان کو کریم مان رہا ہوں دین میں بھی ان کو تو فاتح کا ترجمہ نہیں اصل میں دین میں کیسے قریب مان لگا بات ہے کہ دنیاوی تعلیم میں یعنی دنیاوی تعلیمات کے مطابق وہ بالکل منتخب لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا جی کہ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں ہم کافر نہیں ہیں <تخلق> بالکل ٹھیک ہے ہاتھ کاٹو تو یہ ہے کہ اسوارے کو وسوارے کا تو تو یہ تصریہ ہے ید کا تو ید جو ہے قرآن میں کس کو کہتے ہیں اور حدیث میں کس کو کہتے ہیں نے کہا جی کہ ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے فخ سلو اے بیل البرا وکیل تو بات سے بات نکالے گا وکیلوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ بات سے بات پکڑیں گے اور بات سے بات نکالیں گے اور جناب اس اپنے اینگل پہ لے جائیں گے جو وہ چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ کا قرآن کہتا ہے فخ ایما یہاں بھی ہاتھ ہے سلو اے دی وہاں بھی اے ہے بیما کا سبق اے دی وہاں بھی اے ہے تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں یہاں سے کاٹیں یا یہاں سے کاٹیں اس کو آپ ہمیں بتائیں ثابت کریں کہ ہم ہاتھ کہاں سے کاٹیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ ہاتھ چور کی ملکیت ہے حکومت کی پراپرٹی ہے یا ملکیت کس کی ہے کٹنے کے بعد کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا کہ انڈیا کا اپنا جو ان کے آتے ہیں نا جی کتابیں چھپتی ہیں جس کے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو انگریزی فیصلہ تھا سزائے موت کا اس میں لکھا جو گیا تھا لفظ وہ یہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے تو اسی بات پہ ایک وکیل خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا اس کے موکل کو سزا ہوتی رہی اس کو جناب وہ سول کورٹ سے سزا ہو گئی سیشن سے سزا ہو گئی ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی اور وہ جناب لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھے ہوئے حضرت کے بیرسٹر تھے محمود تو ان کے جو موکل تھے انہوں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو کسی پیشی پہ تشریف بھی نہیں لے آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے اور ہمارا بیٹا سزا ہے موت ہو گیا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کب چھڑانا ہے اس کو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے آپ سے بات کی ہے فیس میں نے طے کی ہے آپ کہ آپ کا بیٹا سزا نہیں ہوگا بحث کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ قاتل تو ہے اس نے قتل کیا ہے اور شواہد موجود ہیں گواہ موجود ہیں کیس بڑا سالڈ ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم لیکن آپ کا بیٹا سزا ہے موت نہیں ہوگا یہ عجیب وکیل صاحب اب جناب جب وہ سارے اپیلیں ختم ہو گئیں رحم کی اپیل مسترد ہو گئی بلیک ورنٹ ایشو ہو گئے وہ جناب اس کو ڈیتھ وارڈ میں بند کر دیا گیا اور سزا کا دن آ گیا تو اب وکیل صاحب جو تھے نا جناب وہ اپنی کتابیں لے کے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت سے وہ پھانسی والے پھٹے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے اس کے موکل کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا ٹوپی چڑھائی گئی گلے میں رسا ڈالا گیا اب جرائم پڑھنے تھے اور مجسٹریٹ نے آرڈر کرنا تھا اور لیور ہلنا تھا اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ میں کہا کیا بات ہے کہا قانون کہتا ہے بھی ہینگ آپ نے کر دیا پھانسی پہ لٹکا دیا یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چڑھا کے مار دو ختم ہو گئی بات آپ کی سزا ہو چکی اب جناب بھکے بھکے مجھے پریشان انہوں نے کہا چلو فی حال تو مخر کرو نا سزا کو فی حال تو روک دو نا انہوں نے کہا دیکھیں اگر میرے مکل کو موت ہو گئی میں تم سب پہ تین سو دو کا مقدمہ کر دوں گا سن لیں آگے تمہاری بندی اب جناب جب انہوں نے کہا یا مجھے دکھلاؤ کہ آپ کے ضابطۂ فوجداری میں تین سو دو کی سزا میں کہیں موت کا لفظ ہے جب موت کا لفظ نہیں ہے تو میرے میرے مس ہے کہ پھانسی پہ لٹکایا جی آپ لے آئے لٹکا دیا گلے میں رسہ ڈال دیا پھٹے بکھاڑا کر دیا اور کیا کرنا ہے ہیں آپ نے پوری ہو گئی میرے موکل کو چھوڑو وہ جناب پوری بحث ہوئی پھر سپریم کورٹ کے بینچ بیٹھے انہیں کہا بھی چھوڑو ملزم ملزم کو چھوڑو اور قانون میں امینڈمنٹ کرو کہ ٹیل ڈیتھ کہ اس کو لٹکایا جائے حتہ کے موت موت آ جائے یہ لفظ بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی یہ بندوں کے قانون کا حال ہے تو باہر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وکیل بڑی غہین کا مو تو باہر ان کے مسائل ہوتے ہیں عقل ہوتی ہے اور رات دن کیوں کہ بحث ہوتی ہے اور خدا کرے کہ انسان کو واسطہ نہ پڑے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو بار سورت ان نے کہا کہ جی ہاتھ کٹ گیا سزا تو بری ہو گئی قرآن کہتا ہے پکتا وہ کہہ دیا ہوگا ہاتھ کاٹو ہاتھ کاٹ دیا ہوں وکیل میرے کو سزا ہو گئی انہوں نے کہا جی ہو گئی انہوں نے کہا وہ ہاتھ گیا آپ ہے سزا ہو گئی سزا ہے قرآن میں ہاتھ کاٹ دو اس کے بعد ہاتھ میرے موکل کو تو ڈاکٹر موجود ہیں پلاسٹک سرجری کر دیں گے کسی کے باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کٹائے گا. آج تو سرجری کا زمانہ ہے آج تو دنیا کہاں پہنچ گئی آج تو نیوے سال کی بوڑھی جو ہے ماشاءاللہ وہ سولہ سال کی دلہن بنا دیتے ہیں داخل ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں تو ماں ہوتی ہے باہر نکلے تو بیٹی بن جاتی ہے آج تو وہ دور ہے تو ایک ہاتھ کی پلاسٹک سرجری کر دینا کون سا ہے اب تو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے سرجری کہ اسی مادہ انسانی سے دھاگا بنتا ہے جس سے سلائی ہوتی ہے اسی مادہ انسانی سے ٹانگے لگائے جاتے ہیں جن کے نکالنے کی بھی ضرورت اندر ہی ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کہاں کھولا تو اس کا ہاتھ اگر ہم نے پھر جوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوگا ورنہ آپ بتائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ نہ جوڑا جائے اب جناب یہ بہ شروع ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کیا آدیش پڑے جس کسی کو آتی ہو اس درخت میں نہ صحیح تو اگلے درخت میں مجھے بتا دیں کہ اس کو کیسے حل کریں یہ پھر فقہا کا کام ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رہے امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ بحث کیے جسٹس آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ کے میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پہ بات کی تو وہ اپنی طرف سے یعنی مجھے اپنے معلومات کے بارے میں بتا کے بڑا انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے روپ دینا چاہتے تھے کہ دیکھئے ہمیں کتنا پتا ہے مولویوں کو پتا نہیں ہوتا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے ہماری کتابوں میں تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس پہ جنادہ بھی پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا حالی صلی اللہ علیہ عملہ کہتا ہے جی کون سی کتاب ہے چار کتابیں نکالوں گا یہ دیکھیں جی. ہاتھ کس کی پراپرٹی ہے میں نے کہا ہاتھ سدا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا اب اس کو نہیں ملے گا کہ پلاسٹک سرجری کرا لے اور اس زمانے میں چونکہ خون بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا حکم تھا کہ تیل گرم رکھو اس کو جلا دو تاکہ خون بند ہو جائے اسی میں اشارہ ہو گیا کہ کٹ پہ سرجری ہوتی ہے جلے ہوئے کی نہیں ہوتی تو فخار اسی سے بطرہ نکالا ہے اور وہ موجود ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسرا شریعت میں موجود نہیں تو اب جناب جب اس کو میں نے ساری امام بولی فا رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابیں اور فتح وا اور فتح ہوا ہندیہ اور فتح ہوا قاضی خاں اور فتح ہوا اور فتح درلوم دے بند اور فتح سارے فتا کھول کے ساری بحث موجود ہے کہتا ہے جی وہاں تو ہمیں مولوی نہیں بتاتے میں نے کہا وہاں آپ سرکاری مولویوں کو اور درباریوں کو ملتے ہیں جو مولویہ علماء ہیں ان کو تو آپ ملتے ہی نہیں ان کے پاس جانے میں تو آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوتی ہے آپ تو صرف ان کو ملتے ہیں جو سٹیج کے اداکار ہیں وہ ہمارے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں وہ تو ہر طبقے میں سے ہوتے ہیں علماء تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے پڑھاتے پڑھاتے گھٹنے ٹوٹ گئے اور قرآن حدیث میں زندگیاں گزر گئیں وہ علماء تقریریں کرنے کی کیا بات ہے تقریر تو ہر آدمی کر لیتے تقریب تو آپ نے دیکھا ہے آپ کے کالج میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان تقریریں کرنے والے بچے ماشاءاللہ اللہ ایک مہارت ہے ایک ملکہ ہے ایک خطابت ہے ایک لسان ہے سب سے چوتھے نمبر کا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے یعنی آپ اندازہ کریں حجاج بن یوسف اتنا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ظالم لیکن خطابت میں اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے سرکار دو عالم پھر سیدنا ابو بکر پھر سیدنا علی اور چوتھے نمبر پہ حجاج اتنا بڑا خطیب پیدا ہوا ہے وہ کا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ للہ سما الحمد نے اس پہ پوری بحث کی اور ہمارے لیے دین کے مسائل کو آسان کر دیا دین کے مسائل کو حل کر دیا اور انہیں فوکہ میں جیسے فقیر مرد پیدا ہوئے فقیہ عورتیں پیدا ہو جیسے مفسر مرد پیدا ہوئے مفسرہ عورتیں پیدا ہو جیسے بڑے بڑے محدث مرد پیدا ہوئے محدثہ عورتیں پیدا ہوں یعنی آپ خود حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ایک استاد جو ہیں وہ عورت ہے ہماری جو حدیث کی صنعت ہے کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی بیٹی مدین منورہ حج کے لیے تشریف لے آئی اور والد صاحب کو پتہ لگا تو والد صاحب فوراً پہنچے ان کی خدمت میں وہاں میں بارد ایک حدیث بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں ذرا سن لیں اور مجھے جی اجازت دے دیں تاکہ میرے اور آپ کے والد عبد الغنی کے درمیان میں صرف آپ کا واسطہ رہے باقی سارے استاد کٹ جائیں گے تو بی, بی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عدیظ پڑے اور صاحب نے حدیث پڑھی انہوں نے اجازت فرمائی تو ہمارے نزدیک اسلام میں تو یہ مقام ہے عورت کا کہ جیسے وہاں مرد محدث ہے عورت محدث ہے مرد مفسر ہے عورت مفترا ہے مرد فقی ہے عورت فقیرہ ہے اسی طرح اگر مرد حافظ ہے تو عورت حافظہ ہے اگر مرد کسی مقام پہ اللہ نے اس کو بہت بڑی مقام ہے ولایت میں نوازیں اسی طرح عورتیں ولی اللہ اگر حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بسریہ کا ایک مقام اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری توقع آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوا ابھی بھی اسما بندی سکن جو ہے وہ خطیبت نسار حضور نے ان کو لقب دیا خطیبت النساء یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے یعنی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے